مسکراہٹ جلو میں سب انقلاب رفساں لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ جلو میں سب دن قلاب رفسان نہ جانے آئے ہیں کس جہاں سے یہ حشر سامان سے لوگ ساکھی یہ علماء کا علاقہ ہے بلکہ علماء کا مرکز ہے آپ بڑی بڑی تقریریں سنتے رہتے ہیں ہر گلیرا رنگ و بوے دیگر ہر خوشبو ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے اور اس پر تر امتیاز یہ ہے کہ چشتی صاحب مجاہد ملت بھی ہیں اور خطیب عل سنت بھی ہیں جیل کی کال پوٹڑیوں میں بھی بہت سارے مہینے گزار چکے ہیں اور حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں ایک صاحب درد دل بھی رکھتے ہیں اور بڑے اعلی چشتی خاندان میں نسبت بیت بھی رکھتے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ بڑی بے باکی کے ساتھ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 اور وجان کے ساتھ اپنے دوست احباب کی جمعیت کے ساتھ پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کو راہ فرار کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کشتی صاحب کے ذوق میں اور زیادہ اضافہ فرمائے ان کے علم میں برکتیں آتا فرمائے ان کی عمر میں برکتیں آتا فرمائے اس قدر بازوق آدمی ہیں کہ استاد الرب والم حضرت علامہ آتا محمد بنیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب وہ بیمار تھے صاحب فراش تھے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 محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فاعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ طَبَّتْ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا عَمَمٌ أَمْثَالُكُمْ منت بلولہ منو سلو آئلو تسلیم نبی سلام علیکم حمد و و دعا ہے اللہ ربلمی ہر شرف فتنے تو محفوظ فرما ہر, ہر ظلم و زیادتی معاف فرما وقت مختصر وقت دے اندر میں اللہ تعالی دے فضل و کرم کے جس موضوع کلام کرا عنوان ہے جانور ہمارے لیے درش ہی عبرت ہے جانور ہمارے لیے در شی عبرت ہے حکیم حکمت علم اور قدرت والی ذات نے مختلف ونکیاں تے مختلف شفت والے جانور پیدا فرمائیں اور انسان نالوں زیادہ انسان کاٹنے نے وہ جانور زیادہ نے انہوں اللہ تعالیٰ نے بہار اس جان کی زینت پیدا نہیں فرمایا نہ بےکار پیدا فرمایا جانوروں دے بارے اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم چرمایا اکم فیلانا آم لا برا بے شک تاستے جانور <سؤال> قرآن پاک بے شک تاستے انکم بے شک تے واسطے فلانا آم جانوراں لا ابراہ یقیناً یقین ابرت ابرت کا کی مانا ہوں کسی شاپ نک کے اس تو اچھا سبق حاصل کرنا یہ برت آ عبرت بنیا عبور تو عبور مانا گزر جانا جانوراں جانور واسطے عبرت کا مطلب یہ جڑے جانور ہیں انہوں تے نگاہ کرو تے خلو نہ تھوڑی نگاہ روکے نا کیا مطلب کہ جانوراں نو نیک کے تے جانور دے دشک نہ بنو جانور نو نیک کے تے اللہ تعالی جڑا جانور نو پیدا نا فرما ہے اس تک پہنچو یہ ہے ابرت مطلب اچھا سبق اس تو حاصل کرو جانور تو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات جہی نا یہ سڈے دین دے مطابق جوڑی اس جہان نو دین نال مطابقت اس جہان دے اندر غور کرو گے تو انو دین سمجھ دے اندر غور کرو گے جہان سمجھ آئے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 یہ تو چوڑے بھی بن جن جن جا قرآن میں فرمایا میوتل حکمت آ فقت اتا خیرن کثیرا جس نس حکمت ملی اس خیر کثیر مل گیا جدا اللہ تعالی اس اہتمام ذکر فرماوے جس حکمت دا کیا وہ چوڑے تھاوے گی کیا وہ کسی ملے گی کیا اللہ تبارک و تعالی خالق کے کائنات ممکن ہے کہ وہ کافر بارے فرماوے کہ اسا نو خیر دیتی خیر کثیر جنو آخیا گیا ہے حکمت نکمت کی دین, دین, دین دے دیا نو سمجھنا جد بندہ ادھرو کائنات دے حقائق دین دی سمجھ دی کرے نا دین دے دی دل چتر جدو دیتر جاوے جاو نا کوئی کائنات کا بندہ دین نہیں لٹ سکتا بندے کا جڑے اپنا دین وے چیٹتے ہیں اصل وہ بئیمان دل چ اپنے دین اتارتے دن جنہیں دل اتنی جان قسم خدا دی کر کے ایمان تے بڑی دور کی گل ایک مستحب دے بدلے بھی ساری کائنات قبول نہیں کر سپیکر کسی حساب کا تو لوگ کم کم آواز سارے اچھی آواز نا کس کام کی समझो है ना सही आवाज मेरी सारू तोड़ते समझ आ रही नहीं आ रही हूं बाकी करा सर और पिछलिया दिन साल समझ को नहीं पा चार रुपये ला के इत दो चार डेढ़ देते चलो सारवाज दसनी चाहिए खंगीकर ने पता नहीं की बुलाया آواز آ رہی سپیٹر بابا ٹھیک ہوا چلتا پہ دا کی فرق مسئلہ سمجھو موضوع جڑا تھوڑانا پیا ہے بڑا اہم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس موضوع نو بڑی اہمیت فرمایا ہے جانور دے تقریبا ہر بندے دے سامنے نے ہر بندے دے سامنے جانور لگے پھر بندہ غور کرے تو جانورہ جانور ہر لمحہ اپنا کوئی نہ کوئی دین دیج تو نقطہ سمجھ آ جا جانور نگاہ چکے او چلو یارو اور نہیں او قرآن پڑھنا لفیب نہیں ہوں تو جانور تے روزانہ مجھے گاواں یہ رکھی کلیا انہ تھوڑی جی نگاہ چ کھولو سونے نبی سرور دی حکانیت اور صداقت اور سڈے دین دی وسعت انہ چمج نہ آئے مڑ آخیا تکنا در اللہ تعالی تو فضل منگو کہ مولا شان الدین سمجھا من اللہ من یرید اللہ به خیرا یہ فی الدین اللہ تبارک و تعالی جس بندے نال خیر دا ارادہ فرماوے اونوں دین دی سمجھ عطا ہے دین دی سمجھ کوئی ڈی وڈی دولت ہے ماندا پیا جس بندے دین وچ ہے اس کنج رو سمجھ نہیں ایا وہ اس دے دل نہیں اتریا جس کے دل دین اتر جاوے دین دے راز جن سمجھ آ جان انتنا لذت محسوس ہوں دیئے کہ ساری کائنات کسی شاید جو لذت نہیں محسوس ہو لیکن اللہ تعالی دا ایک راز عجیب انوکھا یہ دی جڑنا یا دین دا دل دے, دے رازاں دا سمجھنا یہ کامل فقیر دی نگاہ تو بغیر نہیں حاصل اے اللہ تعالیٰ بس یہ کوئی عجیب ہی اس نکو اللہ تباہ کالا نے کھے اہتمام سانوں پرانے مجید ان چوپایا کے بارے دس کی اہمیت نہ ہونے کئی بےوکوف تو سوچنے یار کمال ہے تقریر ہے جانور مگر پی گیا اور جڑا سوچے گا وہ کافر ہے جہاں سوچے گا وہ کافر ہے کیونکہ قرآن کا منکر ہے قرآن حکیم جیڑی شہر اہمیت بیان کرے جڑا آخے یار نے مگر پی گیا وہ مسلمان کی طرح تھے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ میں گل پیا کرنا بھائی کئی اتے بےوقوف بدھو بیٹھے ہو جہے آخن گے یار ادا دے کی پکڑتا یہ کوئی تقریر ہے جانوروں کے پیچھے پہ گیا کہ ہو جا بندے نو غیر مسلم سمجھے جائے مسلمان نہ اسی یہ گل تو اللہ تعالی لگے گی نعوذ باللہ بلا یار آ سڈے قرآن اتارنا تھی ساری ہدایت تو فلاں تے اللہ تعالیٰ یار کمال اللہ تعالا جانوروں کے پیچھے پہ گیا رب وہدہ شریق مولا اپنے قرآن حکیم دے اندر پورے احتمام نال شان جانور فرمائن سبق دتا ہے اور تبجہ دوائی جانوروں غور گور دیکھو فرد فرض بند جی شہر اللہ اہمیت دے اوی اہمیت کی نگاہ نہ ربانی فرما وا مرد ولا جائی إلا امام امسالا فروت نا فل کتاب یوکش رو ربر رب عالمی فرماندہ وما منتا بتن فِي ارد زمین اندر کوئی چلن والی جاندار شہ بنا تو اری دو بے جہ ہے والا کوئی پرندہ جا نہیں مگر امام ام سالو کم یہ تو امت امام ام سالو کم یہ بھی تمہاری مثل امتیں ہیں کی مطلب اس آیت مبارک دیا تفصیل امام لکھ ایک تفسیر ہے تفسیر راضی شریف دے اندر سیدنا محدث امام سفیان بن روزینت ان سرکارہ نے سفیان بن بینوجانا بہت بڑے محدت نے بہت بڑے امام نے امام بخاری دشائقانے اس اس اس لوگ فرمایا جڑا اللہ تعالی فرمایا ہے نا کہ جانور پرندے سب تے ورگے امتان نے تمل امت فرما نے اس دا مطلب یہ کہ جنہیں انسان ہیں نا انسان وال سفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وانڈ وانڈ کے جانور چ رکھی ہوئی ہے چنگیاں سفت والے بھی ہیں بفتان والے بھی ہیں چنگے جانور چ بیا سفت بھی ہن چنگیاں بھی ہن جانور پیڑے سفت ہونا ہے چنگیاں یہ بھی ہے لہذا ہے جانوراں تو سبق حاصل کرام امسال لو کم بزرگ لوگ فرمے نے کہ بندیاں دیاں سفت جانوراں آلیاں رلدیاں تا تے بندے کوئی بندہ بہادر دے جو شیر لگا ہے بس دل ہو گڑا میدان چڈ جا ہو چویا تو کھلو جوگا کہ نہیں لڑتے پتیا شرم گڑ آدھے نے کہ نہیں کیوں آدھے اس واسطے آدھے بندیا جانور آفت جدیا جانور آفت نگاہ کرے کہ سفت چنگی ہے یا پیڑی جانوروں میں ساریا سفتیاں نہیں ہوں ہوں مثال دیتی ہے کہ شیر کی جرت اور بہادری زمانے کے اندر مثال ہے ہن جس بندے کے اندر جرت بہادری ہوئے شیر آئی شکر ادا کرے جس بندے چہری سفت ہو مثلاً گدڑا ڈر ہے وہ جانوروں ویخ کے آ رہے تو جانور سفت سے میں اپنے اندر گران دیا وہ کڈے تا رب فرمایا تمہاری مسل امت ہے کہ مطلب کہ تسا بھی اپنے اندر یہ جانور سامنے جفت ویخو تفت اندر ادر جگہ نہ آپ تو شیشا اسا جانور بنا وہ شیشا ویخ کے وہ شیشے جیڑی چنگی سفت جانور لگی وہ چنگی اپنے اندر ویک ہے جی ہے تو شکر کر جی شیشا ویخے تو بہرے جانور کی بہری سفت نظر آئیے اپنے اندو سفت کٹ نہیں تو پھر جانور نہیں فرمائی جے ہاں تا کر کے اللہ تبارک باد بڑے نقتے سمجھائے سمندر موزو ای میں ایس وقت ان ساری تفصیل لال نہیں سکتا میں ملتان شریف بڑے مفصل موضوع موجود دو کشت ایک ساڑھے تین گھنٹے ایک ڈائی گھنٹے کنے گھنٹے ہوگا کل یہ ہالے ادا بھی نہیں بیان ہوا میرے کو تو ہن میں اتھے تو ہن ہوں میں سارا تم کی الا او ممسالو کم تمہاری جیسی امتیں ہے ہن کئی جانورے جانور جن جنہوں گھر چالنا कई धारच घ जंगल च दिस पैण तोलियां चुकी फिरना इवें है, है कि नहीं बेटी कईयान धारच पालना कईयान जंगल च रहा नहीं दें क्यों रब सोने दसे मरे जे जानवर हिक जैसे नहीं तो बंदे भी एक जैसे नहीं کئی ایج ہیں انہوں گا رکھ کے خدمت کرئی لانتی ابو جانور کے سور ان میں ہے جب وسڑ جب بے چنگائی اتو اللہ تعالی جہاد کا نکتا سمجھاؤں گا آجا اتری دنیا شکاری تکار دن کھیڑ دے بھج بھج کے پھر فرد گوڑیاں سورا پر یہ نہیں سوچتے بھی کیوں مارتے پھرنے آئند کی لکتے تر گل بنے نا ادھر آخی جان گے جی جہاد زلمے उदरों खर सूर मारी जाते ने इना पुछ बेईमान आ क्या यह जुल्म नहीं जिथे चूहा निकलता लित ला लेना जिथे सप निकलता छोटा चुक लेना वजह की है यह भी तो जानदार ने पर सजड़ा बंद भैड़िया सिफत لکیاں سن دکھیا نہیں سن مالک جلا والا لا لے بندیا دیا سفتوں نانور جانور موزی جانور تکلیف پہنچا دے پھر بندیا نورن احساس ہوں دے یہ نام مراد نہ ہی رہے جب بوںڈا کا چھتا ویکھ لگ لا دیں وجہ کی क्यों प्या मारना है अग क्यों प्या ला लसद प्या रबे कायनात हर इंसान धरती के उह के काबिल नहीं डंगा मारद भूड सुजा छड़ छत पीड़ हंधी बाज जा जरा इंसान पूरी दुनिया को तपाई रखे جہرا سور محلے دے دن ہر کسی ڈنگ ماری رکھے اے سور کیوں روے رہے بے اکل بندہ اکل والے جے اکل سدا دے بے اکل واسطے سوٹے چکی پھرنا جہے اکڑ والے موضی ان نے انہ واسطے وگ چکنے پیڑے نے اسلام آخ دور کا ہاتھ کٹ توجہ نہیں ہو فرمائی چور دٹو ڈاکو نزا دائے اسلام خیرا کو نہیں فائے کی لاؤ رہے اسلام آخ کا وہ قتل کرو کیونکہ فائ واستے میرا متر سمجھاوا یہ جڑا پیلا جانا اسلام آجائز نہیں جے اس واسطے کھڑے تھی بند کی لمبی ہو جی نے شکل بگڑ گئی شکل نبی نبیت حرام اے لاکا بدلا ل بدلا للوار نہ لیا جا رہے اور کس شہ نہیں کی جدو پانسی لگے گا اس لیے تر ودے گی شکل بگڑے گی نبی شریعت آخری شکل نہ بگاڑو صرف دیو دو تقریر تو تم سنے گا پہلو تو کدی سنی دے بولو زبہان اللہ ہاں ہاں ہاں آیت نمبر کن یارو اٹھتی اٹھتی سورت انہام آیت نمبر تفسیر راضی امام راضی کی تفصیل فخر راضی رضی اللہ تعالیٰ نو ال کو مارا ہو ابو سلمان ال خطا بھی بین ہو جائنا او لما کرد آدمی یونلا شاپ بہادل بہا من یق دم اقدام السب فرمایا حضرت محدل سفیان بے نا نہیں زمیر دن کوئی آدمی ایجا نہیں جس دے اندر اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی صفت وصف کسی نہ کسی جانور والا نہ رکھیا ہوئے کئی بندے ایسے نے جہے شیر آگوں حملہ تا کر کے مولا علی نوگر کرا رکھا جائے کی لکھا پیاپ کا حیدر کنو آدر پتا جی جاڑیاں بہن والا شیر جہاں جاڑیاں شیر ہوں بس آیا نہیں حملہ ہوا نہیں ہاں ایک ہوں سرکس کا شیر سرکس کا شیر بغیرت ہوں وہ بہٹاں بکریا ہوں سمجھ آ گئی کوئی نہ مولا علی ماہالی وہ شیر نہیں تھا آپ سر حیدر ہے جاڑیاں شیر کرار کرار کا من ہے پیشاں پلٹ کے بار بار حملہ کرنا جہے سور آج دے پیر بنتے ہیں تے ولی بن بن بنتے تے تو جہے آدھے میاں اصا نرما کسی نوج نہیں آتے ان کنجرا اے دس ولایت کتوں آخ بائی او ٹنڈیا بغیرتا دس ولا کتوں آخنا الی تو آخ بغیرتا علی دا لکھب ہے کرار بار بار پیشا ہٹ کے تے حملے کرنے والا پاتل د اتتے، اتتے. تے تو ولایت ونڈا ہے چار چار حملے کردہ تنا میں کسے نو کچھ تو آجو فر فربائی مالو ہو تہوی تو ولات مولا علی تو لو شیتانہ ہے شانلی ہے رحمان دا نہیں دا کا تیرے اندر بھی مولا علی والی آئی بولو چل سب لو س فرما نے کئی شیر انگ حملہ ہوں پھر وقت مولا جب مولا علی اندر ہوئی پر کسی درد کیوں نہ ہوئے جہے بلی ہو کے جہے مجاہد ہون گے پا کس واگو یہ سفت ہیں مئی تٹور کئی ایجن ظلم کر بھیڑیے وانگو دےڑی بھی واگوی بندے ویخنا جدو فٹ آخنا بگی ہڑ آخنا کہ نہیں اے فلانا بگی پہ پیا ہے مینوئ کئی بندے جی ہیں جڑے کتے واگ تھوک دران کی تفصیل مرو مت سمجھو قرآن تا صرف نماز دستا ہاں قرآن ہر گر دست ہاں ہر شوبے کا راہ بر کئی بندے ہیں جہے کتے واگ تھوک دے قرآن فرنا ما. فرنا ما؟ بلحم بن باہور مشہور جڑا بلم بلحم بن باہور بنی اسرائیل دا آبد سی زاہد سی بڑی عبادت کرن والا سی حضرت موسا کریم اللہ سلام کے خلاف بتوا کی تھی اللہ تعالی نے اس کی گل کردیا قرآن فرمایا مسل, مسل ہو فرمان کرتا ہے بلمبر بل باردی مثال کتے بھی ان تحملس اگر وہ حملہ کرے تاوی زبان کدے اگر چھڑنے میں تاں زبان کٹ کے پچھو بھوک نبیاں دی بار گا وچ بکواس کرن والے اللہ نے کتا بھوک داکھ ہے سبحان اللہ پرے بول تسبیح اللہ فرمایا ہے کیونکہ انہیں نبی موسا اللہ علیہ سلام کے خلاف بکواس کی تھی لگا کتے آنگو زبان باہر نکل آئی اور مولا انہوں کتے بھی شکل بنا کے جہنم سٹے گا معلوم ہوا نبیا بار کا بلیاں بھی مار گاج بھاکا کار انا آخے گا مولا راضی آپ جو آخیا آپ جو آخر تو چاہتا ہے تسا بھی آکو تا تو انہیں قرآن اب ہوں ایک تازہ کتا ایک پاؤ ہے पोप सकूलिया का उस्ताद पोप की नाम थे उन्द वैटिकन, वैटिकन روم دا وڈا یعنی سارے تے سارے چوڑیاں دا وڈا پادری سی نا وہ <تصفح> چار دن پہلوں ہے سڈے نبی پاک نیا آخیا تھا کہ محمد سوائے تشدد کے دنیا میں اور کیا لائے ہوں پہنچے انہاں دے مذہبی سیاسی سارے رل کے سیوں لمبیا پاک نو دہشت گرد پیا ہے اور کیا لا ہے تشدد کے سوا چوتھے دن دا اے ہون اے حال ہے کا ہلچل مچی کھڑی ہے تمہیں بھی پتا ہو سی اس گل میں محنت خیر اج ہی جی خبر ہوئی ہے اج کسی سنگھی دسیا تو میں اتے تک میں دے ختاب چ اس لوگا اور اپنے رنگ اللہ تعالی دے فضل نال جا رب دا رنگ دتا اس رنگ بیان کرا جمن گل آ بھی گئی اور موضوع بھی وہ آ بھی گیا اور جہی سکول اسلامیات رکھی ہوئی ہے نا جنا وہی اہ اگریز آخری جو نبی سڈا دہشت کر دے اور کچھ نہیں انہیں پیش کیتا نہیں. وہ کون ہویا انت نیا وہ کافر دے تو ہی پیڑا ہویا گے لیکن اگلی گل سننے والی ہے جی تو میں توجہ پہ کرانا اگوں اسمبلی تو آڈی تے تو آڈے سینیٹر تینٹر اسمبلی والے سارے خنزیران پھر کی آخ صدر تو لے کے تھلے تک سارے دلے کتے ملے جن ہیں وہ سارا پھر کیا کی انہاں آخیا بھائی اسے اج کا بیان ہی ہوئی موٹا موٹی آواز دی خبر ہوئی ایک ارب تیس کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی پوپ متنازع بیان واپس لے سینٹ اور قومی اسمبلی میں مذمتی متفق متفقہ طور پر منظور سینٹ میں کرارداد قائد ایوان وسیم سجاد نے پیش کی پاپائے پاپائے روم کے ریمارکس حقائق کے منافی ہیں غیر ضروری بحث کا آغاز ہوا اور بین المذاہب ہم, آہنگ ہم آہنگی کو نقصان پہنچا کہ جڑا آساں نال تے سارے مذہبہ رل کے تے کافر بن رہے کٹھے رل رہے تھا یہ بڑا نقصان پہنچنا بے آختے سارے کا تے ہاں جو سید لمبیا پاک نو بکواس کی وڈی یہ تے پھر مسلمان سے انگریز وکرے وکرے ہونے لگ پی گے اگ لگے گی یعنی اندازہ لگاؤ کہ انہیں چوڑی نسل نوڑی نو نسل آکھا کہڑی نسل آخر کوئی میرے کوئی لکھم بھی کونی مائنا سور نو آکھا کی دیکھو نبی پاک دی عزت دا لحاظ نہیں مڑ فکر کا دے آخر اگریز تے مسلمان دور دور ہو جان گے پھر کرارداد مرمت پیش ہو کے خیندا پیکی پیا لفظ واپس کرو پوپ نو آخو لفظ واپس لو بیان واپس لو ہن میں تھوڑی جی جرہ کر کے اگے چلنا کہ اگر گالی کھ کے کسی ناپس لے لین بےستی کی تلافی ہو جاتی ہے सुनो फिर मैं भर माला प्या खिलवा सदर तो लैके थले तक तमाम अफसर असंबली आए तमाम सिलेक्टर कुत्ते पुत्र ने सुर के बच्चे ने हरा बच्च, करो हरामद बच्चे ने और जमाने के सूरों की नसल ने इन्हें परेशान नहीं होना चाहिए दा, मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूं ٹھیک ہے بھائی اگر لفظ واپس لینے بےزتی نہیں ہوں تو بےزتی عزت چ بدل جاتی میں پھر آخا گا سارے ہر ہم اسمبلی سور بری سینیٹر سارے کنجر دیسلے ان آکو کتال انہوں نے آخو دلہ دلیا دی ساری برادری نراض نہیں ہونا چاہیے وہ چتی لفظ واپس لے لیں میں برملا کر کے بعد یہ قانون بننا چاہیے کہ کسی نو کوئی پانچ کھلے مارے تو بعد چکے میں کھلے واپس لینا ٹھیک ہے بھائی تھندار بیٹھا ہوے سامنے جانے پانچ سات گاڑا تھپو ٹھیک پی بیٹھا ہوے تھی بینک کر دے اس بعد آخو سر واپس لیتا ٹھیک ہے مرو وزو قائم ہے تو ٹوٹ تو نہیں می میری گل فرنڈا خیال کرے جی کیونکہ قوم کافی دلیر ہے یار کمالے نہ سیے تو لمبی آدمی عزت مزاق بنایا خدا دی نہ ساری اسمبلی ساری دہاری گالا کھا سارے ڈائریکٹر سدر سمت خدی رہا سمت سارے گال کھا دی عزت بےزتی کا فرق نہیں اے کوئی فرق نہیں پڑ لگا میرے مستفا دے درد دے. کم کوئی پورا رکھو ایڈی بےزتی ہے سارا منا قتل کر دے تانی پورا نہیں ہونا جی اگو تلے ملہ خنزیر دے پتر ملا خنویر پیٹھے ایس میں میرے کو محلہ صاحب میں زلمان یا دے استاد نے اتنے پڑھا نے نبی نے وہ اتنے آئے آکھیا جی آخیا چیشتی گالا کھڑ د اپنا حدیث پاکے کے لا تا سب وتا ولا شیتانو بھی گالا یہ حدیث پاک ہے اور اللہ کی پناہ لوس شیطان اس کا کے مطلب ہے دوسرا حدیث چاہتا لا تو سب لموا تھا فائنا ہم افناؤ ارا نہ کد دمو مدا نو گالا نہ جڑے گئے اپنے جو عمل سے انہوں کا اتسک پہنچ چکے اپنے انجام پا گئے اس کا کے مطلب میں مڑ اساب دتا نو مولا صاحب نو میں آخیا جی اس ملا دسیا پچھو جتراض بھیجے نہ اس نو آخیا جی بھائی شیطان نو گال نہیں کڈنی من الشیطان الرجیم اج تو بعد نہیں پڑنی کیوں ریم دان ہے یہ گال ہے کہ کوئی نہ میں کہ جاگ نہ سمجھے انہوں آکھو رجیم آ جڑا یہ گال نہ سمجھے ان آخو مردو دانتی ہوں ویخو اگ لگتی ہے جی اگ لگتی ہے تو سمجھو گال ہے سمجھ آئی نے کوئی نہ مسلا بڑا موٹا سمجھا پیا وہ ساتھ چپ کر گیا کے آخیا بھی پڑھا اس تے نماز تو پہلے پڑھنی پی سمجھ نہیں تو لگی میں آخر جی آؤ پھر اگلی گل آ جائے کہ کی میں آیا تو سکھا بھی اس آخیا بھی مردے کہ کڈو اے دسو میں آخر جی یزید یزید مر گیا یا کہ مر گیا میں ممبر سے باندھے جان تمہارا میں یزید پلیت جدید خلید جدید بئیمان جدید شیتانے آدھے نے مطلب کی بنیا مڑ میں حضرت جی اس ملو ملوڈے نو آکھو جا میں دے مفتیا نو آکھو چشتی کے کول آل کے نوے سروں پڑو ہدیس بھی سمجھاوے گا نبی قرآن دی تفسیر بھی سمجھا اسلے لاکھ گالا کٹو گے فائدہ نہیں ہونا جانا ہی نہیں مت اگے حدیث کلف نے مط ابلو بلا من ہو کیا مطلب تصاف آ کھو رو ملا میرے شہطان رجیب جب رب کی پناح منگے گا فورن بچ جائے گا وہ سمجھ آئی کوئی نہ ویسے ایک گل ہے جی مطلب یہ نکلے انہوں مولبیاں ایڈی ہمدردی ہے کہ تھڈو بلیس تشک نے آتے نے انہوں بھی کچھ نہ باقی یہاں کا بس رب تک چلتا ہوں تے تو رب نو آکھنا سی اس باللہ نہ اتار کی اپنی مخلوق نو گالاں کٹانا اور جایا مردوں کو گالا نہ کٹو کی مانا یہ گال ہے کہ کوئی نہ میں کہ جا گال نہ سمجھے انہوں آخو رچی نو گال نہ سمجھے ہوں کیا آخو ہر مرجوہ ہر لانتی ہوں ان ویخو اگ لگتی ہے جی اگ لگتی ہے تو سمجھو گال ہے سمجھ آئی نا کوئی مسئلہ بڑا موٹا تم سمجھا پیا چپ کر گیا انہیں آخیا بھائی یہ ہوں کہ میں پڑھا اس تے نماز تو پہلے پڑھنی پہ سمجھ نہیں لگی میں اگلی گل آ جائے کہ مردے کڈو اے دسو میں یا جی مر گیا میں آخیا ملا ممبر سے باندھے جانا یزید پلیت جدید خلیر یزید بجمان یزید شیطان میں کہے کیوں نے مطلب کی بنیا مڑ میں حضرت جی اس ملوان نو آکھو نکھو یا دے مفتیاں نو آکھو چشتی دے آ کے نوے سروں پڑو سو حدیث بھی سمجھا گا نبی دے قرآن کی تفسیر بھی سمجھا گا اس لیے لکھ گالا کٹو گے فائدہ نہیں ہونا جانا ہی نہیں مطالب اگے ہدیس کلف نے مطالعہ بلا ہے منو اللہ پناح منگو کیا مطلب تصا فورن آکو آؤ تو بلا ہے میرے شایدان رجیب یہ رانتی گارا نال نہیں جانا جب رب کی پناح منگے گا فورن بچ جائے گا وہ سمجھ آئی کوئی نہ ویسے ایک گل ہے جی مطلب یہ نکلیا یہ مولبیاں ایڈی ہمدردی ہے کہ تھڈو بلیس کے آشک نے وہ کچھ نہ دا باقی رب تک چلتا ہوں تین رب نو آخر اعوذ باللہ نہ اتار کی ایو اپنی مخلوق نا کٹا اور جایا مردیا گالا نہ کڈو میں پھر جامے سگیر حدیث دی کتاب جسے سے سی شرف ہے فیض کبھی امام ابد الروف سامنے دامنے رکھی انہوں نے فرمایا اتے او کسے مسلمان نو نا حق نا حق گاہل کھنا جائز نہیں اس کو روکا گیا ہے اگر حق دی گال کٹی جاوے کسے شریعت کے مسلے حق تحت گال کٹی جاوے اگے مثال دیتی امام نبوی دے حوالے نہ لکھے جنہیں مسلم شرح لکھی نہ لکھے جاتا بد مذہب لوگ بد مذہب اہل سنت و جماعت تو علاوہ اہل سنت و جماعت تو علاوہ بد مذہب لوگ فاسق فاجر لوگ بدکار لوگ شریعت کے خلاف چلانے لوگ اور ان لوگ کان دی؟ خدمت کرتے ان لوگ لوگے دے فتنے تو بچا لوگے دے نہ کی اقتدار نہ کرو بریا اپنا پیشوا نہ بنا اپنا راہبر نہ بنا لہری کسی گل گلدی دلیل نہ پیش کر برا بولنا ان سب ختم کرنا آخر یہ حق دیا گالا لے بعض مقام آتے فن بنیادی شریعت دے اندر حدیث دے کئی راوی ویچ جھوٹے ہوں ہدیس کے راوی ویچ کئی جھوٹے آ جھٹے راویا نو ایڈیا ایڈیاں ایڈ ایڈ ایڈ ایڈ ایڈ کتابیں بھری پہ لکھا ہوا ہے فلاح راوی کرزہ ہو فلا کچا ہوئے فلانا, فلانا خبیس کیا مطلب کیوں آخیا گیا کہ اس واسطے آخیا گیا فرد میں ساڈا پڑنا ضروری بیان کرنا ضروری اس واسطے کہ کوئی جھوٹا بندہ من گلط روایت دس راوی چھوٹا جے جس حدیث آ جائے اس حدیث سے اعتماد نہ کرے معلوم ہوا نبی شریعت دی حفاظت کی خاطر کلیمیا ندماو نفر نا بےمانا نو فاسکا فاضرا نو بھاویں مرے ہوئے ہوا کنڈنیا فرض نے कोई ना हम करना तो वागा सट्टा मैं गल की थी थी थी पूरी दुनिया चो पट लिया जवाब मैं गल की जानाता पाया इबादत इबादत एड्डी वीडी है ایڈی وی گلوں لے میر خنزیر ونتا پاؤنا ویباد رب سونے اپنا ذکر جب قرآن چ ایک تھانے رکھا ہے ابھی انہوں نے پلیتوں کے اتنے ونتا پاؤ والے بندیا کا ذکر چ رکھاس دسیاس کہ جا انہ سورا لانتاں پاوے گا میرے قریب ہو جائے گا سناوا قرآن بیٹھے نے دسیا جیت اللہ یا ما دلہ ہے ہاں إِلَّا الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَّا مِنَ الْبَجِّنَاتِ وَالْهُدَا مِنْ بَعْدِ مَا بَجَّنَّاهُ فِي الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا بَجَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أولاق اللہ فرما بے شک وہ لوگ جاساں اتارے صاف کھول کھول کے کتاب بیان فرمایا جہاں اس دن نکا رہے دے دے لوگوں دسنے دسدے لالچ کی وجہ لگت سڑک بھاوے ڈر کی وجہ سڑک دسدے اللہ فرمان دن کی سزا الاحملہ انہ نت اللہ ہے دے اتے لانت پے بھی بندے لانت کرتے رہے کام انہوں سے لانت پان کا کام ایک رب دا بجل لا نو لاہ نون لانت کرنا لے لوگ کام بھی وہی یہ مطلب یہ نکلیا جا جی بندہ یہاں بےمانا تانتا پوسی وہ آل اللہ دی سنت ادا کرے وہ تو وجہ نہیں جی فرمائی آخو سب اللہ اللہ کے فضل چشتی اس کام دا اس وقت استاد ہے لانت بھی چنگیا ستریا پاؤنا بلکہ کئی بار تو میں مجمے نو نہ پاؤ چلو ایک بار سواپ تھی بھی لے لو اسمبلی دے اتنے تو سینٹ دو سینٹ سینیٹ کو تے پاؤ لانا جیڑا نہیں پاوے گا دے ان میری طرف تھوک بھی سات لا لو لال کا منتا رحمت تو دور آنا وہ خدا دکھا بچا جای ادیم چھپا رہے توجہ نہیں فرمائی لکھ کے بولو سبحان اللہ ہوں میںل کر چی جب سجنا ہو میں گلر سو ادھر ویخ نبی پاک بھی عزت نال کھیڑے پہن شکولی کتنا پیو وڈی جڑے بیٹھے پچھوں حرام دنگریز وہ جیسے مرضی کارٹون چبڑا وہ بےتی قرآن کی ہو بےزتی اللہ رسول ہوا دے رہے پھر دے, دے پتر یا آخری اوہ غلطی ہو گئی دیو اگلے لیشن کٹ دیا میں کتی رن دیا پتروں رب رسول دی کا کفا ہو کفارہ ہو گا قسم خدا بھی کر کے وڈا جرم ہے یہاں کی میں کر کے کچا کے سٹ دے بدلے تو بھی پورے نہیں ہو سکتے سمجھ آئی نکوئی نہ آئی بتا اجیب سکول والے تو ایک ایڈیشن گالا کر لیں گے اگلے اگلی میں بدل دی جائے گی تو میں کرنا ایک تکری چالا کر لینا اگلی تکری بدل لگتا مرا بولو تو صحیح ہے بھائی میں آنا پروفیسر سور तो अगली तकरीर आखागा प्रोफेसर हूर ठीक है सूर के सुर पता नहीं कित निकली करी खुदा का कुरान तफसीर पे सुना तू तेरे को मुला लुका ही बैठन मैं लानती बनना रब आख्या मैं लान पा उन्हें जे लुकाव साडा कुरान میں ہاں اللہ اللہ جانور گل آ گئی سجنا وہ جڑا جاچ لکھا اور سناواں گا ہوں تھوڑا راب جا فکیر ملیا وہ بھی سنا چڈو ایک جانور گا دا ذکر اللہ دے قرآن چیا سورت دے اندر ویبرت سبق ویخ دسم خدا دولا لی فرماند ہر شہر مولا دی تی دلیل ہر شہر ایک جان والا جان ہوٹ ہوٹ دے سورت نمل چ بڑے شان دولاؤت نے اس کا وکر فرمایا بس گل سنا کے بے چلنا توجہ بولو دا کی کام ہے کیوں اونے نے این عزت بخشی ایک جانور پرندے پرندے سال سورت سرمان والے سلام کا کسا حضرت سرمان پیغمبر ویخ د اپنے اپنے شاہی عملے نگاہ مار د جنا ہاتھ سن پرندے بھی سن چوپا بھی سن انسان بھی سن نگاہ ماری ہو نظر نہیں آیا اور آپ فرما رہے ملا ارل ہو دو ہوگا امکالا میرے اور کی گل خیر ہے مینو حدد نہیں دستا ہے نہیں یا مینو نہیں پیاد دستا آپ سوال کیا توجو آپ اگے فرما دیں گے وہ دیا آیا عذر صحیح پیش نہ کیتا میں بڑی سخت سزا دیا گا مفسرین سرین لکھا سخت سزا دا مطلب یہ پر نوچا گا سورج دی کی توپے تھے گا ان کی سزا پرندے دیا گا پرندہ جی انہیں عذر پیش نہ کیتا یہ ساری اجازت تو بغیر ٹر کمی ذمہ داری اپنی ذمہ داری جو اس کا منفرسی کام پورا کیوں نہیں کیتا یہ ساری محفل کچہری میں کجڑا توجہ یا اپنے فرمایا مار کے سٹ دیاں گا ہاں دو جدو ہو دوں دو گا میں مگر لمبی نہیں کرتا دو تو آپ پوچھتے ہیں کدر گیا سر इली वजह तुमरा अटन धमली कोहम सोने मैन वेखी तमले कोहम जरी बंद चली बैठी रन वेखी जारी बंद बादशाह बनी बैठी है क्या मतलब हो दुद परिंदा क्यों एडी शान परिखले اس واسطے پرندے تے سارے جاندے سن دنیا پھر سن پر یہ پرندے خیر آئیے اندی ہوتے ہکمرن ہوئے انسان ہو کہ رن بھی بادشاہی قبول کی کھڑے اسی پرندے ہو کے کدی بڑھیا سرداری نہیں قبول کی تھی گسا چڑیا سکرت آئی آن شکایت لائی دوسری شکایت میں پوجا پکڑ دس دو رتوں نے ایک کف کے خلاف ایک رن کی حکومت دے خلاف مولا غیرت جو پسند آئی ذکر قرآن سورج کر چ جو بہتر آل! جی کرا کے سبق دسیا ہے ایک تو رن کی شاہی کدی نہ قبول کر نہیں کیتی نا پہو پولیے تو نہیں گل نہیں جدوں دی رن تھکول گئی سی نا اس بادشاہ بن گئی اوشلے تھی فرق اب بیل کوا بنی تھی ووٹان چ بل فیل بن جی کیونکہ جنہ چر رنگ سکول نہ جائے ووٹان تو کدی کلو انپڑھ آکو تلو ان لال اتر لینا انہیں آخنا تے آخیا کیوں تلو تینوں پتا نہیں کلو کا مطلب کی ہوں جب آخیا جائے کھلو گئی تو ہو گئی یہ مانا آپ سمجھنا جی انپڑھ رنگ نے ان لال اتر لین انہیں آخنا بغیرتا تینوں شرم نہیں آتی تو یہ بولیا کہ آئی میرے سے بےزتی ہے جیڑی بخت سکول جائے گی انہوں لکھ بار ہی آخی جا انہیں آخنا اندر بھی مردہ دشانہ بشانہ بچلنے برابر بچلنے سنگیا ایک مادی کے بارے گئے کوفر بارے گئے جس بند آ جاوے گی وہ مولا قسم خدا دی کر کے. غیرت اورت بھی بہن کی اپنے اندر پا کے بے غیرت آرہا آرہا آرہا اور ادھر کفر دے خلاف غیرت پا کے ویگ دو گیرت پوریاں کر جب کا بندہ نہ بن جائے تو اور قسم خدا دی من دے سا سارا دین سارا پیا ہی دو لفظ میرا دے سارا اسلام ہی کر دیا ذرا بولو چا سمجھ آئی نا کوئی نہ جانور کی گل ہو رہی تھی مینو میں باہر قلب میں بہن باہل بے کتے وگو کوئی بہت دل کتے واگو سڑکاں کلو جات لگن نہیں دے ان ڈاکو بھی آخر افسر بھی آتے ہیں وہ سفر کتیا والی آئی کتا ہوں سی لگا ضرور رب دی تفسیر تفصیل اور اے اے سمجھے گا تو تین اسلام نسل روح تک پہنچے گا <سؤال> بولو چا سبحال انسان انسان کی سفت تیرے اندر فلانا ہے فلانا آئے بے یہ نہیں کڈے گا تے نہیں منے گا تو جی تا تانور ہوئے تر ڈنگر ہی ہے کوئی انہیں آخنا ہے میرے ڈنگر کہ رب تا دیکھو نا جا کھان کا مسلا ہوتا سا ہلال جانور مولا پیدا کرتا حرام تھی پیدا کی دے کھانے کو نہیں توجہ نہیں وہ فرمائی بھائی ادھر ویکو نا بھائی جی کھان کی گال سی تو ساریا بکریا ہو سارا ہوں کہ نہیں سارا مجھا گاواں کتے بازار بازار پھر ونکیاں ون, ون سوانیاں کوئی ایڈے سر والے کوئی چھوٹے سر والے کوئی پتلی پوچھل والے کوئی لمبی پوچھل والے کوئی لمے قد آے یہ پچھاڑ یہ حقیقت بندیاں کی پچھاڑ پکر آتے جو نہیں ہو فرمائی یار ہر افسوس دروی کجرا کار پوری شن والے راس لے کے دے پھر نے امر خیر خدا دی مخلوق <تصفيق> ماری تو جانے آ کے آ رہے ते इन्हू मारण नहीं कम अज कम तो बनते सटन पर आप ही ओही ने उवजो नहीं भाई। <laughs> समझ नहीं च लगी गल खुदा दा बंदा जानवर जानवर बंद मुनासबत कोई नहीं صفات کے لحاظ اللہ کے ولی لوگ کیوں جانوروں کا ذکر کرتے پیر <LEChan> باہو کیوں بولے پیر نال کرسنگی یار بڑا ظلم کیتا جی اندر جل سا رکھ کے نا بڑا ظلم کیتا جی ایڈا تھا ہوں تھی تو سنا جی میں پوچھو میرے دے اتوںگوں ڈالڈے کھانا میرے رکھ دیا جی میں شوگر دریز ہوا چڑھ دیا میں چکر آدھے اتوں پانی تتا لو تباہ کے لوگ بولو سبحان اللہ پیر باؤ فرماندہ نال کل سنگ یارہ سنگ نہ کریے کل نو لائیے کامے بچے رکھ سو پاوے موتیا چوگ چگائیے a oh. توجو بولو سبحال اللہ اللہ شوگر لگ پہ گرمی کھلی تھان تھی باہر چنگی والی تھان تھی باہر تھان رکھ لینے آرام توجہ بولو سبحان اللہ بار سورت دو چار گلام کیمتی اللہ تعالی فضل جس طرح بھی ان شاء اللہ بولو ان سجنا سر کے جا فرما دیں تبا سو کفے کئی اس بندے ایسے ہوں نے جہے مورا واگ فخر تناز کرتے ہیں مور کا کم یہ بندیا ویکے گا پر کلارے گا لیکن بے وقوف اپنے پیروں میں نہیں ویکنا ہر شہ ہر مخلوق اپنی دا گاٹا خاطر کوئی نہ کوئی اگر رکھ چڈیے جنوب ویے گا ٹوٹ جائے غرور نہ رب بڑے کوڑے چا بڑا لیکن وہ کوڑا اپنے پیروں نہیں ویکد ہمیشہ اپنے پیرا نو ویکھے گا بڑے سونے درائیں اس در فیشن تے, تے نخرا یہ دی خاص صفت ہے دنیا خلارن لگ پائے گا اج وی کھ لے سکولی طبقہ بھی اسی طرح کا جان والے سویرے نکل گے رنگا بھی منڈے بھی کڑیاں بھی جب بندے رکھن گے جان جان کلاز نخرے فیشن پار کلارن گے توجہ اسلام غلور نہ کر. اسلام فیشن تے ناز نہیں سکھا اسلام سادگی تو نا سکھا جو نہیں وہ ایمان آمان دسو بھائی جنہ ہر فیشن کا دور چلتا ہے پیا کوئی والا نو بنا گے کوئی منہ بنا گے کیوں کے باہر نکلنا رنگ خے دو منہ جہاں ٹوہ تو کے راہ ساف رکھ دے آد سڈے منہ تشک ہونا کم بندے نی تھے بندے کا کم ہے ان وی کے کشش ہوے تو نو شہمت چڑے مرد ہوج دیا رنگ بھی کے پردے پردے کر لکل پتا کیون کردیا ہوں پردہ کر ادھر باہارا کو سی گلے اے بخاڑا منہ تو لاہ چاہ و کھائی جی تاکہ پردہ بھی ہو اور نظارہ بھی یہ نوتی پردا کہا پردا اکھ مار برخا تو کھوتی پردا اکھ مار ہے اسلام رکھیا وہ برخا نہ جہرا جالی والا ہے اکھ نہ دسے اکھ ملتی ہے تو سارا کم خراب ہوتا توجہ نہیں وہ فرمائی وہ سارے راہ اک تو کھل کھلتے نا اکا کٹیاں تو بہتے اور کھے یہ آدمی نے خوب پردا کے جلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردا کے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ایک ایسا جی پردہ ہے لکی بھی پھرتی ہے پوری لکتی بھی نہیں پوری سامنے سمجھ لگی ادا دیا بندے اسلام چہرے دا پردہ دا واجب باہر دا پر فر دے فرد ننگا بولو چل سب اللہ باہر سورت اگے چلنا میرے ہم شما ہونزیر فرمایا کئی ایجے ہوں جنہیں کنریر والیا سفت خنزیر دی صفت کی ہے سنو سنو وہ بھی تھوڑا نہ ایک صفت سنو بڑی عجیب خنزیر دی خنزیر دا کام میں فرمایا اگر اندر سامنے چنگا ستھرا کھانا رکھو نا تو خنزیر نہیں کھاوے گا تو بندہ پخانا کر کے اٹھے پخانا کیونکہ خنزیر بندے کا کھان دیں پاک کھانا جی بندہ کر کے اٹھے امام سفیاان میم یہاں فرماند کئی بندے ایجے ہوتے ہیں گلان سنن گے حکمت والیا حکمت والی بڑیاں گلہ دین دیاں سنن گے پر حکمت والی گلہ چڈی جان گے عیب او ایب کے چڑ کے باہر آم دال چ بولو اللہ اور سجنا آج تینوں آخر در ایک نم جانور کا تعارف کرانا یہ تو سارے پرانے سن مگر جدید دور ہے جدید دور میں مالک روت نے جیویں بندے جدید آئے اویں اس سونے نے جانور بھی ایک جدید بنایا اور قسم خدا دکھ کے آنا اس ن چیز ما فضل کہ اس جانور دے اندر متابقت مناسبت چیلی رابی ہے سونے نے اس نہ چیز نمجھا چڈی چھ سنا چھوڑا کیونکہ تڈے واسطے جانوروں برت ہوں عبرت کا سبق حاصل کر دیسی مرغ یہ پرانا لگاؤں دیسی کڑ ایک فارمنگ ایک جدید دور دی پیداوار ہے یہ پہلو کوئی نہیں سی توچیا ہی یہ جی مسئلہ ج مسلا کھان خالی رب سونے ہو جانور تھوڑے پیدا کیتے کھان واستے نہیں آیا خالی یہ پہلو آج دے اجولی دیا سفت سمجھا ہو ہے ہر سندا جا دل چاہتا جاؤ ادھر دیسی مرغ سونے ون سمنے رنگ دے بڑے اندر نہیں ہے. نال بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں بے مان دسا جائے دیسی مرغیاں دے کنے رنگ ہوں سچی بولے فارمیا تھی سوچے ہی اندر چی है कुकड़ मौला इधर रंग क्यों नहीं रखे सासी बंदे, बंदे वन संवन्ने रंग चो गए सकूली एक रंग चो गए जिन्होंने वर्दी त यूनिफार्मो नहीं बनता پاک حسین بھی مجھا ہے مولا مولالی خدا دا دش پر کوئی وردی نہیں میرے دا یار کوئی کسی رنگ دے کپڑے پائی کھڑے کوئی کسی رنگ پائی کھڑے رنگ میں مختلف لے پر اندر رنگ ہے کہے انہاں بائی مانا دے اندر درنگ وی بکرے یہودیہ کیا یونی فارا میں اللہ میں اکبال تھے بولے اور ساکیا ملعہ او مرسلے آہاں او مردہ مرسلے آہاں कभी सोचाई पैलान बंदे वे या कपड़े ने कौन पढ़ता बंद अगर वर्दी उतार के इत्थे रख दो तो प्रोफेसर आखो पढ़ाए नो पढ़ा पढ़ा ला जे मैं ऐस कपड़े च बैठा मैं तो सामने पढ़ भी रहा पढ़ा भी हां जेड़ा कोई मैनू अखल वाला आवे मेरे तो वो मैं पढ़ा चाहे जिमें मेरे हदर साहब ने तो मैं इन्हें कपड़िया च पढ़ लेना कई थे धोती च पढ़ लिना इकबाल आता मुरदया मुसलिया मुरदया वह जिमें तेरी पूछ मरा गोज तू उमें टुरना वो आंता ए दस युक है पढ़ाई न دسو بھائی تو سو تعلق ہوئے بڑا بڑا تعلق ہے کیوں کہ تعلیم بے غیرتا دی تے وردی بےغیرتا مردی بےغیرتی جے ٹے بے صاف دس انگریز دا ٹو بنے باقی کوئی مقصد نہیں صرف انگریز دا کا ٹو اپنے نبی دا مخالف بنے اپنے نبی لباس اپنی قوم لباس تو نفرت کھاوے اور سجڑا معلوم ہوا فارمی ککڑ ایک پاس رکھ سکولی جن سرار گئی اور دجی گل سن دیسی مرغے خوراک اپنی لب کے کھاند نہیں ہو مالک کسے ویلے سٹ دے گا نہیں تو ساری دہڑی اپنی محنت آپ فارمی بابا ہر شہ پکی پکائی لڈے دیسی بندے آپ جان گے توڑ کے کما گے جگ مزدور محنت بھی ہے جاوے گا محنت کرے گا آپ کما کے کھاے گا سکولیاں سکولی باقی ایم ایل ارسا لگ لگے آرسا لگے رہے گورنمنٹ نے احاج لگنا ہے نہ تھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا گے کھائے گی جی لگی ہوئے فارمی ککڑ کے نہیں اور سر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ رہو آپ جی دے سن کسے نو تسبیح پھیر دیا کسی نے مولا میرا ذکر کر دیا فرما سر کوئی کام نہیں بھی کردہ توجہ نہیں فرمائی جی کسی دسنا حضور نہیں کرتا فرما سر ٹکے دونوں محنت محنت نہیں محنت نہیں آسے میں جانا تو جی نکر چاہ کے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہونا نے فرمانا کوئی کام بھی کر دے انہیں آخنا حضور نہیں کرتے فرمائے اٹھو दाना नहीं जो लोगों ने मोड जाओ प्रवेशिए आप कमा तवजो नहीं फरमायक है अच्छा एक तीजी सिफर दसा इत रल गया ना मैं अगले दिन अज बल्कि अज اج میں گلے دیسی مرغا لینا اپنے درویشن پن بندے گئے فڑن کڑ کن بند سا چڑھا چڈیا تا جا کے نپیچے فارمی نپڑا ہوئے سچی بولیا جی کم فرام لا سونا اور فرمو داد دا جانوروں ہو کنارا جانوروں کو سبق لے پر سجلا مسلمان صلاح الدین روبی واگو لاکھ کافر نپن کی کوشش کر سکویا نپڑا ہو گئے انگریز کر کے آپ بہت مار جو مار نہیں اچھا تیرے اگے ہاتھ <متصال> دے ہی نہیں دیسی مسلمان دے جنہ چہرہ ساڈا جان ہوے گی لڑتے رہا گے سا ٹیپو سلطان اندرسی بھاوے تھوڑے آوڑے جو مرضی گرو سالا زندگی نا شیر دی اک دن دی چنگی ہے جن چر سارے سیلر ساگر کوئی نا انہیں بھی جانور دی مثال دیتی انہیں بھی جانور دی مثال دیتی کدر کی سو سالہ زندگی سے کی مطلب آ کے دی زندگی نالوں نالو بھاوے بغیرتی سو سال دی ہو گرت کی جیو جیو بھاوے ایک دیہڑ بھی دی ہو چنی سوتری نہ بھائی مان دسو یا سامنے چشتی نا چیز لگا فرد ہے میرا مطلب ہے جن چر جی ٹور نال جینا آ چوکے چنا چی بھر سٹ کے تھر تھر سار سار سار اے سانوں نہیں آؤں گا اصا گج وج کے بولنا سچی گل چڑھ کے کرنی ہے قسم خدا بھی کر کے آنا بہت ہی ہے جی وقت آنی ہے یار زندگی کے مزے بھی گزاری بول سبھا لگ کے جاوا سجڑا تمہوں مثال ماندہ آ بلوچی پٹھان دیسی نہیں بچارے کل بنوکڑیاں نے بما دے ہو رہا ہے دشمن دے کھلو کے ہاں وہ دس دن جب آخر نپن گیا نا ایک کڑ نپن لگیا تے دجا مگر لگ گیا بھی سڈے بندے سڈے نپتے کیوں پیسی دے سامنے بہ کے جو مرضی کی جاؤنگ انہیں آخر ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہے کہ نہیں یار آخر مولا ایڈی قدرت حکمت والی ذات یہ نواں جانور جو پیدا کیا کوئی سوچو تو صحیح کیوں پیدا ہوا ترف کھان گئے یہ کھان دی واری آئے تو پاری جنجن کی واری ان غور نہیں وہ جا ہے وہ آ پیے فرمائی اپنے نال تینوں کدھ جپ گیا نا ایکڑ نپن لگیا دوجہ مگر لگ گیا بھی نپتے کیوں پہ فارمنگ سامنے بہ کے جو مرضی کی جاؤنگ انہیں آخر ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے مہان نال دسو ای یار آخر مولا ایڈی قدرت حکمت والی رات نو جانور جو پیدا کیا کوئی سوچو سیون پیدا ہوا ترفا جی کھان کی واری آ جی سمجھ کی واری اندر غور نہیں کیا وہ نے کھان والا وہ آ ہی ہے سمجھنی اپنے نال تر کھاد سوچتا نہیں پیا بھی ہے کون ہے ہاں ہوں سجڑ افسوس وہ بندوکڑیاں لڑن فارمی ایٹم بم فارمیٹم بیٹھے رہے کبھی سنیا جی کہ یہ بھی اگاہ ہو کے کبھی سنیا جی وہ تے جی فارمی چوچے نے یہاں بھی کدی ویکیا جی دشمن اگے آکڑ سچی بولیا جی امام یا جافڑی واسطے لڑ کے سامنے پٹھا ناری جو بلوچی ماری جو پنجابی ماری جو اگریز مارے اگریز مارے ہوئے آندر شاب شا بشا بچا کجر دے ایمان دسو انگریز یہ آن کے سارے مسلمانوں پر مار دی کدی لڑے نے انہوں لڑتے ہیں میں اگلے دیر تقریر تک گجرات تو توپرا بڑیلا گجرات تو پریلا سر اسے نا میں گل کی میں کہنے واسطے جت بیٹھے سن سامنے آتے کڑک گاؤں واسطے قسم خدا بھی جکے پہ انہیں آخر جی کنک گاؤن میں کنک بیجنے یہاں جیسے مرضی آئے گیا لگائی جان جو مرضی کی جان بولے با کنک گاؤن یہ دشمن کونس کی ویرت بھی انہوں نے فارمیاں انہ فارمیاں بھی سجنا اگلی گل سن سناوا سن، دیسی مرغا ابھی رات بانگ پڑ گئی سولہ نوی سرور فرما ہے مرغا اللہ کے فرشتیانوے نو ویس کے بانگ پڑتا کر کے این، این بانگا دا دے لے سیری کا وقت تو سی. بولدا میں کہو اور اتنے ہوں یہ مرغا سبق سکھا کالو مسلمانو آتا ہیا کرانور جانور ہو کے گڑی میرے نہیں پر مینو وقت دا پتہ لگ جاندے جائے شہری دا ویلا ہو گیا میں بول پہ وا اٹھ پہنا وا بانگ پڑنا مولانا یاد کرنا تینو یا دین تو نہیں انسان امت رسول دے تو سپتا ذرا بے زمین نہ بن پی گلیاں ٹنگیاں کلیاں اٹھنا مل بھی سورج چلن پر باد جانور جا, جا, جا, جا کے سرکی ویڈا جا کے سکولی کنے بجے جاگ دا رلتی ہے جن کے نہیں اور جیسے سکولی آئ نا یہ جا کے سویرے اپنے پروفیسر آخر استاد جی استاد تک کونی سر جی رات تھا ذکر بڑا سونا سنیا ہے آ نے ذرا ویکو خائم رل دیا کوئی نہ استاد جی اپنا سر جی تھوڑا جہا جب تو دول بڑا دھی مول تھی تو گل بڑی کھلی کرتا کھلی گل نہیں ہوئے یا ہر کوئی پروفیسر آکھو یہ آخو توں بھی پڑھ یہ توں بھی پڑھ تو میں بھی پڑھنا تھی کٹ یہ سفٹا تو میں بھی کٹنا جو وہ شفٹا کٹ جائے کیوں جس پیدا کیتن اس پیدا کیتا اس سمجھائیاں نہیں بیان کر فروزیاں پنڈ والوں پورے ملک والوں خوڑا تاکہ وہ دیسی بنن فارمی آمد آمد آمد اچھا تنوع ایک ہو گا وہ تسان بھی آگ چھڈتے جی ہاں ٹیٹے پھولے تو نہ بنو تسان کئی بار جے بچارے فارمی اس کی بولی چکنی بھار چکنا ہوا تو فارمی مطلب پورا نہیں رلیا ہوں سدکے جا اگے سن کی سفر بیان کی تھی بانگ والی کر رہا کہڑی بانگ پڑ رہے سونے جرگایا اس لیے اللہ تو معافی منگو کیوں رحمت کے فرش سے اتر دا رحمت دا ہو سی تین تو نہیں دسے اتر جانور کیوں جو تینوں ادمانا سی تینوں ازمانا سی سا نبی دے لے گا خبر تے نبی دی خبر یقین رکھنا کہ نہیں رکھنا تینوں اسنا کہ سڈے تے یقین کرنا کہ نہیں آ آخر تینوں ادھر ازمائے ادھر جانور تے نبی دس او ویس کے پیپر دے اس نے تو چا اٹھا مولا بخش دے مہربانی فرما کرنے مول نہیں معاف کر چھوڑے دیسی بانگا پہ پڑ رہے فارمی سچی بولی کدی فارم چ بانگا کی آواز سنیے جی بہتی کر مجالے نہ کجرا کے سنگ چب نکلے وجو نیو فر بھائی وجہ کی ککڑ ہے رب کا بڑا ہے وجہ کی ہے سجا رب بندے سمجھائیں دیسی بندے مولا کو حق دیا باندہ پرنگے سر ونڈیا جا ہو پرواہ نہیں کرن گے پر سکولی کدی حق نہیں بولن گے یہ جڑا سکولی ملا ہو جڑا چشتی واگ حق بولے انہوں بھی آدھے آن پاگل ڈانگ اترائی ہوئی جدو بیٹھے چپ کرتا ہی نہیں بولی جانا ہے میں اتری دیا بندی بولنا بولنے بولنا <تصفح> فارمی چوچا ہے تو کنے بولے گا توجہ نہیں فرمائے ٹھیک ہے یہ مطلب ہے دیسی وہ حق بول دے فارمی وہ حق ہوں سمجھ لگی کوئی نہیں لگی جرا توجہ نال بول سبحال اور اگلی گل سن سجنا بڑی عجیب لطیفہ ہے میں گیا ضلع ویہاری تقریر تے. ایک دھارت دا دا گھر جا گسل کرنا سی اسلو کرنا ہستے مجا بیٹھا تارا تار گھر سی میںسی مرغی بیٹھی دس دس بارہ بارہ بچے فارمی نے کنسوبہ بندی نہیں کرائی فارمی کرائی خری فارمی کڑ آ بچے چھوٹا خاندان جی اور زندگی اسے او فارمی دال تو اندر کولو کو برجی ہوگا نہ بار جوگا آوا بچے تھو کوئی زندگی آواز سارا دیاسی بندہ منصوبہ بندی لکھ گیا مولا دل کلی سی کیوں بھئی یہ تقریر کدی سنی اے مولا دیتی دیتی قدم خدا توجہ وجو بول سبحان اللہ اور ہر بھی جنہیں دیتی جائے گا میں بولا گا جب ادھر بند میں بند میرے کو گل ہی نہیں ہو رتوجوبحال سجڑا دیسی ککڑا دیسی ککڑا نے بال چوکھے رکھے پر زندگی آسان بال ٹکڑے آپ کوئی آواز نہیں تو فارمیاں بال بھاوے کوئی نہیں پر ہڑے ہوں سمجھ لگی جی کوئی نہ اچھا نقتا سمجھا والا لا تھوڑا دیسی میں مرغی ویکھی بچوں رکھی پھرتی ات پہ دینی پھر اپنے منہ وڈ کے خوراک کمانے دی چال چالک منہ چ لے گی توڑکر کر کے تو بچے کٹھے ہو جان گے بھی ساڑی اما دے کو بال کٹھے ہو کے کھانے اور سد کے جاو اتوں ال آئے ال کوئی مولی جانور رکھے ادما کے رکھی پر کلاے گی کرے گی خطرے لارم بجاوے گی بال سدے گی اڑا آ جاؤ پر تھڑے لکا دے گی بچاوا گھر میں نگرانی پوری خوراک پکا پکا آ بندوبست دی دیسی مرغی کا کم ہے فارمنگ آپ فارم چوچے ان سائکل تک چکی پھر دے گے کدی ڈگن گے تو سو داؤ چٹ ای نہیں ہوئے کئی بچارے مر جان گے خوراک جو آخر ماں والو جو نہ ملے ماں دے نال بھی کہڑی شہر اور سجرا گما کے دیکھ لے دیسی بیبیا بالانو کول گو رکھن گیا ہر ویلے نگرانی منہ چبا چبا کے دیکھی جان گیا خرار کے مہا جائے میں پر تو ہے جو مولا نے قرآن بندیا بازو پر آخ وق فنا جنا ہاکا محبوبہ اپنے محبوب نو فرما محبوبہ اپنے وچھا جڑے میرے بین بندے صاحب ترے واسطے جنا ہا کا اس دا مطلب بندے عربی زبان دے لحاظ محبوب اے جدو تیرے درویش آدھے یہ نیاز ورتیا کر ہاں محبوبہ یہاں دے کہ آج بھی تو ورتی کر تاکہ یہاں دا دل لگے تیرے فرموئی بول سبحان اللہ دیسی بال نگران جتے ہوگی بال سکولیاں سکولنا بخت والیاں آپ دفتر تے بال مرد پہلے توشے کیوں تاکہ پوے نا رن کو مردوں کشانا بشانا چلنا چاہیے آتے نئی مطلب جی بندے تو ہونی تال پورا پتہ نہیں نا پوری ہال ترقی نہیں کیلک جڑے وڈے وے علاقے کوئی آما تل کری میرے حوصل میں فرق آ گیا ہمیں ایسا بے حد کام نہیں کر سکتے جی جمن دے آئے تے آدھی ہے بس دو اگانے جانا ہوں ملال یہ بال کی نگرانی نہیں بال کا کوئی خیال نہیں دفتر کا خیال ہے ہوں جیو بسکٹر لگی پی ہے اندر بال کتنے ہو سکی مرو بولو تے سی جی کنڈیکٹر بنی کڑی ہے بس بال کھے ہو سی پر تی آکو وہ بال والی لوگ ہی نہیں ہے ہے اچھا ایک اور گل سناواں سبحان اللہ یہ تے سنا لیا نا ایک اور گل سن دیسی جڑائی نا اودے کپڑے پورے ہون گے دیسنوں ਤੁਸੀਂ ویکھو اس دا کوئی 70 والا پاسا دسے گا نہیں تے فارمی फार्मी का प्लेटफार्म एडा बेहया मजार कपड़े हम तू सोचे अल्लाह तला जानवर होगी मुर्गी वजह की है फर्क क्यों पै गया पूरे कपड़े ने पर इ पिछला पैसा लगता ही कोई नी वेख लड़े देसी बंदे कपड़े पूरे ہر شہ فارمیاں دی پینٹ کے شرٹ سوا دس دستا دیسی ککڑی کے کپڑے پورے دیسی بہن مسلمان کی پردے پوری جن مر جن ترقی کردیا جا سڑتی جا مر دیا جا سن مر دیا جا سن کپڑے اترتے جان گے فارمی جنس معلوم ہویا جی میں انسان بنے سیسی رلا کے رب دسیا مرو او نہ بنیا جی اور ہو سر دیسی مرگ کھاؤ تے صحت تندرستی پہلوانی تے فارمی کھاؤ سچی بولو یہ کیوں بھی ڈاکٹر ہوں دے نہیں آیا سی وائرس وائرس تے یہ رلتا سی نام مراد تے مڑ کدی سوچیا جی یہ فرق کیوں ہے یہ فرق کیوں ہے فارمی نام مراد جہا ہے وہ کھاؤ تو بیماری یہ کھاؤ صحت وہ خدا کی قسم کر کے آ بندے جدو دیسی سن سا بیماریاں ہی نہیں سن اتنی فارمی آئے نے بیماریاں نہ لے کے آئے ہیں اب مسلمان کی پوری دنیا بیماریاں کی لپیٹ ہے جو بیماری نہیں ہر وبا آئے بیماری ہے جڑی تھوڑے بندے لگے وبا ہوتی ہے جی بہت سر لے جائے بیماری ہوتی ہے کلاج بابا ہوں شوگر کا علاج ہے کیوں بھائی عام ہے عام ہے شوگر کے لیے سڈے سونے نبی سرور نے فرمایا سنا وا بہ کی سواب مان دیہ ہدیش سونے نبی سرور نے فرمایا جدو جب بے حیائی ستکاری دن ایلانی ہو اس اسے اللہ تمہوں ان بیماریاں فساوے گا جڑیا تے بزرگ نہیں سن اج لے قسم خدا دی پناہ سال پیشاں چل شوگر نہیں نظر آئے گی بلڈ پریشر نہیں دسے گا کالج کان نہیں دسے گا ایڈ نہیں دسے گی वे नहीं। शत्तर है वे नहीं सत्तर साल अन बहत्तर चेहरे हजरत साहब फरमांद टीबी का मरीज साके बनिया बंदे टुक के सही टीबी सुने को बीमारी आई हूं जे फायद वेखना हो वे गुलाब देवी टुर जाओ <laughs> بیماریاں آم ہوئی ہسپتال چوکھے پہ خل دیں بلکہ ہر دن دین ہسپتال ہے ہی ترقی جہے علاقے ترقی آف ترقی آتی منصوبے پہنچاونے ہوتلی فہرست ہسپتال ہوا یہ مطلب انگریز نتا ہے اصا فارمی بڑا مل بےغیرت بڑا مل بے, بے حیام بناوڑ فہاں شیوریاں نہیں آم ہوگی بٹکاری عام آم ہو گا ہوں تو قانون بھی نار بن گیا رضامندی درمی کوئی نہیں بڑے انا آدھے حکو کے خواتین کمیشن کیا نے. حقوق دے بھئی. کی آدھے حکو کے نسواں اکھرا کے حق نئی کہڑا حق رنہ کا اکجینال مردی سوتی بیٹھی ہوے تو کون ہوں جی قانون پاس ہوا اور جڑے ملوندے ہیں وہ لانکی جی لالک بھائی ملوڈیا آخیا بالکل قرآن ہے دیش کے مطابق ہے. کے کے ڈٹ نئے بندر بیٹھے آخر چلنا اس قانون نو جو بن گیا چلنا پڑنا ہے سامان پہلے پتا تو ہونا چاہیے قانون تلے کے تھلے تک افسر سارا دی ماں اگر کوئی ستا ہوتا بھی ستا ہوے۔ یہ ان نہیں آخن گے یہ اپنی ماں پوچھ گیا تس ری جی ماں آخر راضی ہے تین آخرا موجہ لینا کی آخانے وہ میرے مولا وہ میرے مولا وہ میرا مولا وہ سجڑو ہوں یار مسیح جب بہ گئی ہے جی گل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 امر میرا بول چا بول چا یہ تیری شرم ات گئی بڑے شرمیلے بنے آ اگلے جم وری کردیا تھا کہ ہا سو شرم آئی انہیں اتوں تک کلارے میں ہر حکومت والن دا نام کیوں لیا जोड़ा कानून सा मां भैन वास्ते बढ़िया मां भैन वास्ते भी है मावा भैन मुश्तक आदियारम क्यों बई सा मां भैन वास्ते कानून है उन्हों भारे बिचे वे तो सजना सियाने आ रहे जो अपने घर की गल आए छेती समझ आ मैं उन्होंने घर की गल की छेती पेड़ पवे छेती पले पवे उन्होंने पता लगे वहां कि सोहना कानून बनाया जो घर जानते मां सुने के पुता कानून बनवा के आया तो ना रिश्ता लो आखे तेरे रंगा कंजर सूर जमदा ही ना اے بے گہ تا تُو پیو تیرا تے لڑتا سی مینو نال بہن نہیں سی تے توں آنا تھڈو سو بھی جا پرواہ کوئی نی وہ سمجھ نہیں لگی جی مرو پر سد کے جا بھائی سد کے جا قوم پچھاوڑ تو سد کے جی میں ایک گولی والی بوتل پیند نا جی یا جیٹ سی ڈکار ل مرضی قانون بنن قوم آمان پتا نہیں ہے چورن لے کتوں آتا ایڈا چورن سخت حضرت صاحب جنہ مرضی ہو جا مرضی اور میں ای چورن کی چونڈی لے بے, بے that we are in سجنا سن کو پلے باؤ خدا کا نام تکریر پہاڑا تے دے پہاڑ پاٹ دے پتھر کل پتھر کل لگ پینے گل ہوئی ہے نا ہاضم پر کوئی نی میں قسم خدا کی کر کے آنا جی رب سونے تکریر کی توفیق دیتی ہے نا تو میں جگ ندل بھی ویخ بدل نہیں آئے تو میرا روزانہ قسم خدا دی ہزار دس دس ہزار دو ہزار لگے ہوتے دنیا پہلو انتظار پورے ملک در آیا چی ہوا انہوں پیا سچیاں سچیا سناوے گا خرید سناوے گا تو ہر بندے نمج ہاں سیا بندے آندے نے گل اس عمل ہوتا ہے دل سنتے آ بندے دل جاوے وی آ گل ہے اللہ کے فضل تقریر تو اٹھ کے جاؤ گے نا تمہیں ساری تقریر سنی سی دو آکو گے آتی تھی وہ آ جے دوجے آئے فارمی ملوڈے وہ تقریر کر کے سارے گاؤ گے تھیے سناؤ تسا آخنا سور تاہ باسی پتا کچھ کرنے لگتا بولن در در درد والی گل کر پڑے پوے یہ درد والی تقریر ہوتی ہے درد قوم فکر آوے توجہ لال بول سبحان اللہ آزا. اور آخری گل تھوڑا سو... مت دیسی مرگ توجہ دیسی مرغ دا گوشت لال کالا ہڈیاں جور تکڑے आम बंदे कोल तो चरीना पड़ीना भी नहीं के नहीं जरा बचारा तरक्की गिटे वखरे गोडे वखरे हर शायद हिले दी हिलन तो बाद खोवेगा चिट्टा खबूर साडे देसी बंदे होगड़े نہیں گوڑے گیٹے ہر ہے جٹ بندہ بابا جی بیٹھے نے مولنا آشقلی صاحب چھوٹے بھائی اس وقت بھی جے کزور سکولی فر کے اللہ دے فضل لے ایسا میں حال ویک ویکنا ایسے ہاتھ نہیں لگتا سمیا پیار دا تسی فارمی دیکھو نا سکولی وہ بچارے پاوے مکے پے ہالے شادی ویاہ لے وقت آنا ہی نہیں حضرت تری پہلو ختم بولو سبحان اللہ کیوں بھائی ہے سیتان برباد اونج گوڑے چکتے ہر وقت چمک دمک کوسی گوڑے ہون گے اندر کوئی ہے ج بندہ دے سی باوے رنگ کام کر, کر کے کام کر کر کے محنت کر کر کے رنگ باہر پکا ہو جا سکتی میں اگلے دن گیا ملتان شیخ صاحب سفیق بڑا واٹا اتنے کا کاروبار ہے انہوں کا تیل کا ایجنسی انہوں میں چک سنا سر تیلا ہوں وہ کہ لگے میرا والد صاحب پنجتر سالہ کا فوت ہوا ہے چودہ من وزن چودہ من وزن چکے ایک سو تین پوڑیاں چڑیا بڑھے پے اندر سات من کلا چڑھے پے جان تو تین سال پہلو کرو سکول بوہے کے اتنے تسان دو من کی بوڑی رکھو ایک من واقعی صحیح گل جنس سے ختم ہوئی پی اندر سے گیا مر کی لڑ گے کسی ن میں امان آنا ہوئے پوس بندے پہلو بھی بھرتی ہوں سر میں تمہیں سچی گل پہ سنا میں بڑا غور جہان چہرا مینو اللہ تعالی فوج فکر دیتی جتوں لگا نہ میں وہ بچو لنگ کے پارو بھرتی ہونے والے بڑے بڑے, بڑے اچھے لمے چنگے تگڑے تو جی نمی پولیس ہوں بھرتی ہوئی ہے نا اندر گشتی پولیس उन्होंने पैट्रोलियम पैट्रोलियम का मतलब गश्ती होता है गश्त करने वाली उन्होंने जाके वेख तू होवार जिन्होंने चौथे साल तो टीवी लग जाना बल्कि जमदिया टीवी लग जाना अम्मा भी टीवी चकला वेख आई अगो नसल भी उस काम से उन्होंने जिनस प्रस्ती तुराई लग जाना لا دیا ہونا بہ مانا جوانی چلن تک کی رہے یہ پہلو بندے سن جہے بھی سال تک برائی نو نانتے نہیں سن بندے دی جان ہے جڑا مادہ بندے دے اندر رکھیا گیا نسلی مادہ یہ بندے دی اصل جان ہے جی پی تی سال تک بندے بندہ سام لے پھر حل ہلدا نہیں بہن ستر سو سال کی عمر پا جاوے قائم روے گا اکان بھی قائم رہن بابے ہوئے لکھنی لائی دند شریف بھی قائم نے جسم لال سو ہوں گے پر قسم خدا دی کا کے نا اب ویک لے حالت ویخ جسمانی ساخت ویخ نہ اکھان رہی نہ ہل جانے نہیں اتنے سال دے بال برائی اتنے لگ گئے ادھر سکول یہ ہوئی سبق سکول دی کوئی کتاب بے ایک اس کتاب دے ہوتے ایک پاسو کڑی ایک پاسے منڈا جاٹا وا کے ایک دوے بہ کے یار مائیں پہن سکول دی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوے گی کڑی منڈے میں سے پاسے نہ لایا گیا ہومانیا پہ جو بولو شبہار اللہ ایک گا یہ چوتھی کنویں ہوئے اچھا سائنس سائنس ساتویں کی سائنس ساتویں کی سائنس یہ ساتویں سائنس ہوں ایمان نال جب کڑی منڈے یہ پڑھن ایسے دینا پیا بخت چاٹا کھول کے بڑا کے ہوں گے تحر کر ہی ہوں سوال یہ فوٹو کیوں اترا توجہ نہیں فرمائی امر رہے کیوں اترا کیوں سامنے رکھنا پیا ستویں بال مبارک مبارک مبارک کو مبارک ہوئے آپ کی دکھاوا تمہیں بتایا تو سارا گند اچھا بخت چھتری لگی ہے اور پیچھوں نپن پہ جا سبق کا نام کی ہے پنجاب کے مختلف حصوں کے موسم اور آب و ہا یہ موسم پہ دس سیندی پی وی کڑی جاٹا کٹ کے اگوں چھتری یہ پچھوں بچنی جنس کی بزرگ فرما بعض بعض شکار کا چالی دن اندی اکھان بنیا او باز, باز شکار کھیڈ نہیں, نال شکار دن کے نہیں اے دے اون دیا اکھا سی اکھانسی دکار شکاری لو پھر ہاتھ رکھ کے گوشت تھائے دے کے پال دالی دن تو بعد پھر ٹانکا ایک کھول بزرگ فرما نا مرے جی تھی پرز بنا یہ اکھانسی در اقبال بولے سناو اک بار ہے صبح سے کہہ بھی دیا لائی ل تو کیا حاصل صبح سے کہہ بھی دیا لائی ل تو کیا حاصل تلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جو آخری گل سنا مطلب گل مکا چھوڑا بس میں سفر کرنا ہے بڑے دور جانا ہے ہفتہ پورا باہر رہنا آخری سو دیسی مرغا فارمی مرغے فرق سنو دیسی ویکھو وے تو نر مادی دی پشان دورو سی پچھا دوروں سے ایڈیا گردنا ایڈا کد کٹ ایڈیاں کل گیا دورہ پتہ لگے گا آتی کڑیے آر کھڑے فارمی مرغیاں فارم چر جاؤ مر مایتی کا فرق پچھاڑ دے کیوں بھائی بتنی کیوں اے پڑ کیوں قسم خدا دی کر کے آنا آج دیکھ لائے دیسی بندے دوروں جان جانگے بی بی پردے جو مرد باباس انہاں دے, انہ دے جسم دی بناوات ہاں جی سر تے او دے مو تے حساب کتاں مردانا ہو سی دے پتہ لگ سی اور مرد پہ آودا ہے وہ او عورت پہ یوں دی دیسی جیڑے سکولی نے ایلن ویخ रानो सी कट्टा मरदा आरदो सर वाल रन्ना वाले गुत्ता रखी फिर दो कपड़िया पछाने नहीं जा ना शक्लांच पछाने जागे बालू छो योजे प्यो से उत्ते मां समझ के चंबड़ जा उन्होंने बचा कि पता जो नहीं लगता अम्मा भी अबू भी अबू ना डैडी अबू गैरत डैडी बेगैरत डैडी फार्मी हों कैडी दे। फार्मी हों हजार दस रब सोरे उमर ओम गए वेखो तो देसी के फार्मिया का फर्क दसते पैन यह फर्क दसते पैन तो बंदे भी पछाड़ ले बंदे फार्मी دیسی دیسی دوروں پچھا جان گے نر تا فرق لیکن فارمی ٹھیک ہے کہ کوئی نا ہاں ایک ہو گئے کرائیے بیلی نے دیسی دی مادی کڑی کوئی کڑ آخ لو نا تو کٹ کوٹ کے تیسرے محل چاہیے اج پر چک رہے گا تو آئی خدا دی موڑو ٹر گئے فارمی دی ماتی نارجے ہمر بھی آو گیا تمہارا بھی حق کہ جب یہ راضی ہے ہم کیوں کہیں ساڈے دیر سی بندے حضرت عمر وانگو ماد لڑ لڑ کے قسم خدا دے پر ہوں ہوں کنڈے دلے بڑے نا گیرت گل <سؤال> کرے مارو یہ آتوں گیا اسلام <سؤال> تو سختی <سؤال> نہیں ہے میں کہ نہیں سچی بولے اچھے ڈٹ کے بولو ہے تولک کا ہوں قانون بنیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی ماں بہن تھی کسے بندے ویگ کے غیرت کھا کے قتل کر چڑیا ایک دونوں تو پرچہ بنے گا تو قتل ہوئے گا واپس پھانسی لگے گا اس کو کہتے ہیں غیرت کے نام پر قتل اے مسئلہ تو سخبار کافی چلیا تھی اے قانون پاس ہو کے تو ملک آ گیا سمجھ آئی نے نال کسے ویكے اپنی عزت غیر نو کو آخ نہیں سکتا آخے گا ایڑ دلے کے نہیں بزرگ لوگ فرما دیتے میاں كافران دی گل منو نا کافران دی تے بندہ مسلمان نو کافر کر چھٹ دے ہیں تو مسلمان کافر ہو جا پر آخر جی یہودیاں دی منو نا تو کافر بھی نال گلا بھی بنا کیونکہ سکول مندن یہودیاں خالی نہیں، اس واسطے اے بے غیرت بھی ہیں دلے بھی ہے کافر بھی وہ قسم خدا ہو جٹ اے وہی فارمی چوچے اے لانتی اور پھر ویخ دیسی مرغے نال کھلو بو نہیں آئے گی نام مراد کا نا فارم اویسی معلوم ہوا نیری بوارے نریبو جس معاشرے گا نیری بدبو بند دور نے یار بڑا پاکستان ہے جی ماشرہ ہوا دیسی بندے دیسی مراد دینا اسلام والے دیسیا معاشرہ ہو سال بو نہیں آیا ویخو تو صحیح ہے یار کیسا عجیب مل کے میاں جرم ہی کونی ہوتے میاں کھڑے چنگے بندے نے بو ہوں دی نہیں باہر صورت میرے سکیوں میں اکم فی الحان ہام ملا براہ اس آیت کی تو تئیائیے آیت مبارک دی میرے خیال سے کافی ہو گیا ہے, بڑا کچھ سمجھ لے ہوں تسا سکول ٹی وی نہیں نیڑے نیڑے نی جانا تاکہ ساری جنس فارمی نہ بنے ٹھیک ہے دیسی بنا جے کہ فارمی بنا جے بس میں فرق تو چھوڑ اگا کم جان سر سید احمد خان ولی یا کچھ اور لوگ کچھ ولی کہتے ہیں جوڑا سر سدر سد سر سد نہیں سرسو جڑا اس مسلمان سمجھو کافر ہے <تصفح> ولی سمجھنے والا تو ہے ہی لانتی ہوں تو آپ سمجھ سارفر کو مسلمان سمجھنے والا کافر ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت کا یہی فتوا ہے ہرمین شریفین کے اس زمانے کے علماء کا یہی فتوا ہے پیر مہر علی شاہ جیسے ولیوں کا یہی فتوا ہے وہ جنت کا من کرے دودک کا من کرے فرشتیا من کرے موج صاحب کا منکرے قرآن گلت کہانی آخد قرآن ہے قرآن, قرآن جھوٹیاں گلان کرتا ہے ہویا مسلمان نبی پاک نو اپنی تفصیل چ لکھا ویشی حضرت ابراہیم نو ویشی جا سور کافر لانتی سکھ اینو مسلمان آ کے میرے نزدیک تو وہ دا چوڑا ہے آش کا نے ویڈیو کو جائز ثابت کہا ہے کہ سٹ ریکارڈ عام ہے اسلامی بھائی انگریزی کو جائز اعلی عدرت ثابت کرتے ہیں آباس فرمائے بھائی میں باس نہیں کر سکتا میں یہ کیونکہ اسلامی لوگ نے جو چاول کر لین کھلی چھٹی ہے اصا ادھر بحث نہیں کرتے اصا ایخان گے کہ شریعت ہے اس موجود اگر کوئی مائی دیز اڑانا چاہے تو چشتی آ گئے ہوں مناظر داریخ تا ہوگی مطلب دسڑ دس, چڑنا، دس چڑنا پروفیسر صحیح دسا دو بھی فارمی ہے نا پروفیسر جو ہے اس تقریر ہے حجرے شاہ مقیم اگھی اتنے بیٹھے ہو ڈوگر صاحب ڈوگر صاحب کے برا بیٹھے ہوئی ہے مسئلہ پوچھا گیا مووی بنا چاہیے آخیا انہیں آخیا فرش سے کے مووی سا بنا دے بھن سارے رب نوانی ہے سائے بنا لیتے آیت کہڑی پڑی اس میں آ فارمیاں ہوا جو بےگارت پرو فائدہ پردا پیا کرامن کاتبی کاتب کا لکھن والا فرشتے تصویر نہیں بنا رہے فرشتے موٹے تو لکھ رہے ہیں توجہ نہیں فرمائی ہے کدا لان بنے پے نے کتنے لکھن دے مووی قرآن لکھن دی گل کرے آکھے ایدی مووی بنا رہے ہیں جب یہ تکریر کرتے بیان کر دا جبریل امی جبریل امین وہ پورا پریشان تے حیران ہوں نے یہ کھڑی آ جبریل بھی آخر ہونا ہے مانو میں ری وی دام ہی نا یہ مانے جڑے میں تسا پکڑ دے میں لے کے نہیں آیا نہیں پر نہیںوا یہ میں سمجھ گیا جس خدی ہے جس خلدیپ کی کتاب فوٹو کاپی میں جاننا او ڈاکٹر اسمانی ہے ڈاکٹر اسمانی کراچی کراچی کا مر گیا سور مر گیا مردوت او ڈاکٹر ڈاکٹر او اگریزی ڈاکٹر مستفا کے دیر کو سمجھنے کے لیے چاہیے ڈاکٹر لو آ فارمی چوچے تیار کر سکنا تین کوئی پتہ نہیں مصطفیٰ دے قرآن ہاتھنے والا بھی آپ ہی کافر ہوے گا جگ کافر کریں گا لگتی گا قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے شک ہے ہو ڈل قرآن فرماتا ہے صرف پرہیزگار فرمائی ڈاکٹر اسمانی سکول یہودیاں دے کول تو جڑا وہ تار ہوتا ہے تو دلہا متکی ہوئے متقی وہی ہوتا ہے جو پیل مہیل شاہ والوں ہوت کی آواز تک بھی غیر بندہ نہ سڑے مزہ ہے بغیر تھا لو کی پتہ دین کی ڈاکٹر اللہ رسول کلام تو پرا ہو کے بیٹھا کر تو صرف یہودی کی ای بی سی ٹی می ارے فنار دے لوکری چٹو کرے چٹو جو جی مولانے کلام روت لائے کلام پا کے بھی پاک بندہ چاہیے میں تمہیں گال کرنا ہے ڈاکٹر اسمان لندر بھی گیا گل کر سوندری اور میں تمہیں ایمان دسنا اے دسو بھی اگر اتے کوئی بندہ ننگا ہویا بیٹھا پیشاب کر رہا ننگا ہویا بیٹھا ادھر جاؤ گے یا منہ منہ پھیر کے پرہ ہون دی کوشش کرو گے جتھے ایک بندہ ننگا اس تو نگا دے ہوتے جی منہ جنگریز ساری قوم ننگی ہوئی اگریز نگے رہتے ہو بولے جی جی کپڑے جب ہم پیدا ہوئے تو نہیں تھے اب کہاں سے آ گئے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بالکل کپڑے اتار دیے جائیں انہیں آ کے بالکل تمہارا حق ہے تو ہوں اے ہو جائے ننگے دے ملک پرو پروفیسر صحیح دسل زیارت کہاں چلے مرے وہ ڈاکٹر شتانی اسمانی نہیں ڈاکٹر شطانی وہ ڈاکٹر شتانی, شتانی. جیت ننگا بیٹھا ہوئی اتری دیا ادھر نہ جاجو نیو فرمائی و یار نیک بندہ تے اے ساڑے ملک کے بازار چ نہیں جانا توجہ نہیں وہ فرمائی قسم خدا کر کے آنا می شیر بانی اللہ دوری ہے کہ نہیں میاں رحمتہ نہیں ایڈے پاک لوگ سن بازار دی شہ خرید کر کے نہیں سر خانے بازاری شہ نہیں سنکھا فرما سن دے پلیت بندے ہاتھ نے نپاک بندے ہاتھ نے بزو نہیں ہوتا استنجا نہیں ہوتا ہے جی ایوی اٹھی آن گا کر کے اسے ہاتھ نال آ کے مٹھائی بنا شروع کر د گے دوسرا سن ہر آئے گئے پلیت پلیت بندے ہر گندے بندے چنگے بندے دی نگاہ پہ پک اٹھ جاتی ہے شہاری شہ نہ کھا پنویر جا کے تھڈو ننگے بندے دیکھ قدم خدا دی کر کے آنا میں بھی فکیر جھوٹا جھوٹا کھا پہ جھوٹا نہ آخا تبرک رکھ کھا بدرگا تبرک رکھ کھا جھوٹا تو ساڈا ہوں بدرگا کا تبر رخ میں کھا ہے آ ہاں میرے کولے اجنسی والا آ گیا ل... سلامت پورے دا لاہور بڑی پرانی گل ہے پندرہ سال پرانی شالامار باغ ہوتا سمے کو تقریر میری سنی ساوی ساوی ساوی تھی گڑی انہیں سرت رکھی تھی وہ جناب تقریر سن کے آیا کہن لگا حضرت صاحب آ میں تمہیں چڈ آوا میں آخر لگے چلو اتنے بٹھایا چیا جب شالامار باغ چوکے پہنچے نا چوک تو آتا جی سوپ سوپ پیو سوپ وہ لفظ پہ دسنا مرنا دیکھی نونی یخنی یخنی ہے آو پیو یخنی شخنی پیتی سارے آتا جی میرے برا بنا لو میں جی سارے برا نے مسلمان پھر گھر پہنچے رات كا دا دوكسی دا مینو حگرت صاحب اپنے شناختی کارڈ کی کاپی میں دیا کیوں ایسے میرے برا جپان رہ لر رے تو میں چاہنا تسا یہ تبلیغ اتے كرو میں ہالے اٹھتا سا پیا اللہ فضل فرمایا دی. پاسے آیا تھا. اچھا گل کیتی نا تو میں آخیا یار مولبی نا آت گی نا نی دی دینا ان بیگم بیگم میں آخر سونے کروڑ تو ہونے اتے دے نا قسم رب کا سامنے پہ میں ایک کروڑ مین دے نا تخن جا کے فیری پا کے اوپے موتر کر پیشاب کریا تو میں انہیں ننگیا کے ملک پیشاب کر جاوا تیرا کروڑ لے کے تین ایڈا گلا سمجھے میں اتے جا وہ جا سنا پا وہ اج لے گا پھرا پرت کے لبا ہی نہیں وہ خریدنے والا جی امر ونڈیا خریدتے نہیں جا اٹھا ہوئے تو گل چنگی کرتا ہوے انہوں نے آلگن کا پھیرا لایا اٹھے جب جانے لنگیا لے تو وی رہے ہیں پھر بن بے غیرت پھر کر دریا بن دیا مووی فلم اگریز کرتے بلیک میل دیکھ خبردار جو مرتے مر کے دلے ہو کے اتوں واپس آ جان کے اتوں آیا کدی زمیر غیرت دی گل نکرے گا گا <تصفح> جے قسم سات دی جی قبضہ قدرت میری جان ہے نہ چیز انہوں نے ہاتھ وکیا نہیں نا میں لگا لگا نا ہاں پیسے شاسے میرے کھوڑ. کوئی نہیں کتاباں پر میرا رب سونا میرے فضل پورے بھی ہو <سؤال> لیکن اللہ, اللہ چوٹ بول <سؤال> <سؤال> اور بول دا رش ہزور جوڑا سب کا بول خدا دا بندہ <سؤال> <سؤال> ڈاکٹر شتانی ڈاکٹر چلن والے گیا انگور کھٹے ہے مر جتوں کی کھوتی میں کیا دعا کرنا شالا مرے بھی اتے اصل دعا کرنا سان جدو موت آوے سرو نبی نے کسے ولی کسی مری قدم آئے میری یہ دعا ہے نہ مولا پلیٹ نہ ماری میں دعا منگنا سو میں دعا منگنا مولا جے کرم چکرے سمندر دریا ویچ جہاد کردا کافران مرا क्यों? جو اس جگہ دا مرے اس جگہ مرے بندے دی جان رب آپ قبض کرد اسرائیل نہیں تو جان قبل کریں سونا مڑ سام سواد آ جان دیا گل مشہور ہے خواجہ بل حسن خرکانی دے کول آیا فرشتہ اسرائیل جان قبل کرنا اس مجھے مجدد فسانی لکھیا ہے جان قبل کرنے آیا آپ فرما دے آیا ہے تھا کہ جان کٹن آیا انہاں آخیا رب نکھ پاستے درائی لایا سا پائی سا ہوشک عشق گلیں رمضان ہے رمزانا میں نہ میرے مولا من موتا بھی نہ وہ میرے نصیب نہیں نسیبان چکر کہ تیرے نام د کاغذ اخبار والے مبارک نام دے کاغذ روڑی میں روڑی تو تیرے نام مبارک دا کاغذ اچھے مقام تے مر گیا کیوں جو تیرے نام دیا اللہ تعالی حضور پتر پتہ ہے میں شوگر کا مریض ہو گیا اللہ <سؤال> میرے دو تر چار چار گھنٹے کرایہ دیا ایک گھنٹے تو نہیں جان گے دس ہزار لے رہ پے کاکھ نہیں ایمان بھی لے جان گے اللہ دے فضل کنجایا کی کچھ ت اس واسے جنہیں سنایا حضور کے گلاموں کا ست گلا ابول فرمایا ہاں مناظرے دی تاریخ رکھی گئی دس عیدوں نو دن بعد عیدوں نو دن بعد دن اٹھ بجے انشاءاللہ العزیز میرے والی مسجد پنڈی اسٹاپ والی اتے مناظرا ہوگا جے اگلے آ گئے پیڑ پی اتلا تھپی کر چلے گا آپ پہ ہی باہر تھوڑ لیا جیٹا گنٹا بولنا جنہ جنہیں وقت ہوا میں بولنا فیصلہ مڑ تصاویر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو پہلے کی بیٹھے جالس رکھے گئے نا سال وہ پہلوں فیصلہ کر بیٹھے ایک سال رکھے گا گئے مولنا مفتی طیب صاحب کلور کوٹ کے تو سریا آلمگی مفتی نے افاق فیصلہ دیتی پھر دن آدھے چشتی جے ایلان کرے تو سب سے پہلو میں منا <benefit> رکھے گئے نا اشرف سیالوی صاحب اشرف سیالوی صاحب تو او او صاحب صاف کو درویش کیا سی لالی میری تقریر سن کے کوئی سکول چھٹ گیا سرخ پڑھ لگ پیا تو سیالوی صاحب کو گیا میرے سوال جا رکھے تنظیم اور مدارس سے جہد سب سے پہلا سوال جا جائے سنی لگے حکومت حماق ہو گیاماقت کا لفظ بولنا یا کہڑا بولنا ہے یہ مناظرے دساگا بھی حماقت بولنا ہے یا کفر بولنا وہ میں دساگا ان شاء اللہ صبح اٹھ بجے تو شروع ہونا چھپائی ہوئی نے لکھا دیا پیسے جاو جنت سجاؤ جنگل <سؤال> ٹکٹ ونٹتا پھر میںٹ بند لگا چلتا جناب جدو جلد پڑھاؤں پہ آتا ہے بخشی روے روک مولی جی ادا ہوں یہ کہنا چاہیے بندے کی پتا ہے کولو دلیل ہے جیسے پکا چکری بڑائی کھڑا پکی روح بڑائی کھڑا ہے میں آخیا جی دلیل کوئی نہیں پر